روحانی و نفسیاتی علاج روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حجامہ کے بعض مقامات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرستوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ ضرور کروایا کریں اور اپنی امت کو بھی اس کا حکم دیں ان روایات میں غور کرنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ الحجامہ صرف جسمانی علاج نہیں بلکہ یہ روحانی اور نفسیاتی علاج بھی ہے جادو جن آصیب ان سب کا تعلق علم سفلی سے ہے جبکہ ملائکہ علم الوی یا عالم مراکوط کی مخلوق ہیں انسان کوئی معمولی چیز نہیں زمین پر اللہ تعالی کا خلیفہ ہے ہر انسان کے ساتھ کئی کئی ملائکہ اور فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور انسان کے تمام اقوال اور اعمال کے ساتھ بھی فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے اور انسان کی روح کا کنٹرول ٹاور عرش الٰہی کے نیچے ہے اسی طرح شیاطین جو انسان کے دشمن ہیں وہ بھی انسانی جسم اور انسانی روح پر قبضہ کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اور انسانی خون میں دوڑتے رہتے ہیں تاکہ اس خون کو ناپاک گندہ شاوت سے آلودہ بنا دیں ملائکہ کا انسان کے ساتھ ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور شیاطینوں کا انسان کے خون میں دوڑنا اور انسان پر مسلط ہونے کی کوشش کرنا اور انسان کے ساتھ ان کا لگے رہنا بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے تلاوت درود شریف اور دیگر اذکار کے وقت فرشتوں کا ہجوم انسان کے ہر طرف آ جاتا ہے جبکہ گانا اور موسیقی کے دوران شیاطین ننگے ہو کر انسان کے گرد ناچتے ہیں اور ان کے جسموں کی گندی لہریں انسان کے اندر داخل ہوتی ہیں حیرت ہے ان لوگوں پر جو آج کل کمپیوٹر کے جراثیم تو مانتے ہیں مگر فرستوں کی پاکیزہ لہروں اور شیاطین کے ناپاک اثرات کا انکار کرتے ہیں ہجامہ میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ گندے اور فاسد خون کو چوس لیتا ہے اسی طرح اس میں یہ تاثیر بھی ہے کہ وہ شیطانی اثرات سے آلودہ خون کو بھی چوس لیتا ہے اور یوں انسان کا بدن جادو سفلی نظر اور آسیب وغیرہ کے اثرات سے پاک ہو جاتا ہے